السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله بلغ الرساله و ادلمان ونصح وتركها امه و تركها على لا يغوانها الا خالق صلوات الله و سلامو عليه وعلى اله و على ومن اهتدى بهديه و سن سُنته الى يوم اما بعد معزز و مکرم محترم ناظرین و مشاہدین و مشاہدات قبروں سے متعلق ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ملکوں میں بہت ساری بدعات پائی جاتی ہیں انہیں میں سے ایک بدعت ہے قبروں سے تبرک حاصل کرنا اسے چومنا اور چاٹنا دیکھیں تبرک ایک عبادت ہے اور تبرک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے برکت اور فائدہ حاصل کرنا یہ سراسر ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات برکت دینے والی ہے جس طریقے سے اللہ ہی رزاق ہے اللہ ہی اولاد دینے والا اللہ ہی بارش برسانے والا اسی طریقے سے برکت دینے والا بھی اللہ رب العامن ہی کی ذات ہے لہذا اس کا تعلق عقیدے سے ہے اور عبادت سے ہے اور عقید اور عبادت کا ماخذ قرآن اور سنت سہیہ ہے اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو ہماری عقلوں نے بہتر سمجھا ہم نے اسے برکت کا ذریعہ سمجھ لیا اور اسے نفع کا ذریعہ سمجھ لیا اور جن چیزوں کو ہم نقصان کا ذریعہ سمجھ بیٹھے ہیں اس کو ہم نقصان کا ذریعہ سمجھ لیں جب کہ اللہ نے اس کو نقصان کا ذریعہ نہیں بنایا ہے تو اس طریقے سے قبروں سے تبرک حاصل کرنا اسے چومنا اور چاٹنا یہ دین کے اندر بدات ہے ناجائز اور حرام ہے اللہ رب العالمین نے قبر کے اندر کوئی برکت نہیں رکھی ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی عقبر کی زیارت کی اجازت دی ہے اور شریع طریقے پر اس کی زیارت کرنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے عجر ملتا ہے آخرت یاد آتی ہے موت یاد آتی ہے انسان کا تعلق اللہ تعالی سے جڑتا ہے اگر شریعت کے مطابق جا کر کے قبرستان کی زیارت کرتا ہے البتہ اسے متورک سمجھنا اسے چومنا اور چاٹنا اور یہ سمجھنا کہ اس کے ذریعے سمے ثواب ملتا ہے عجر ملتا ہے یا اس طریقے سے ہماری مصیبتیں دور ہوتی ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں کسی بھی طرح کی برکت کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھنا یہ سارا کا سارا عمل مردود ہے ناجائز اور حرام ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر تعمیر کرنے اور اسے مسائل بنانے سے منع فرمایا ہے اس سے مطلب یہ ہے اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ قبروں سے برکت کی امید رکھنا یا اس کے پاس کوئی عبادت کرنا نماز پڑھنا جا کر کے وہاں پر یا اس طریقے سے جا کر کے وہاں اذان دینا پران کی تلاوت کرنا یہ ساری چیزیں قطع جائز نہیں ہیں شریعت کے اندر ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا اور کسی بھی صحابی سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے سب سے بڑھ کر کے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے آپ کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا لیکن آپ کی قبر کو چوبنا اور چاٹنا اور اسے متبرک سمجھنا کسی بھی صحابی سے اس طرح کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے نہ ہی تابعین میں سے اور نہ ہی جو معتبر امہ اور علماء گزرے ہیں ان میں سے کسی سے یہ چیز ثابت نہیں ہے جب یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں اس طرح کا ثبوت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے جو دیگر قبریں ہیں ان کو متبرک سمجھنا اور جا کر کے وہاں پر ان کو چومنا اور چاٹنا یہ کس طریقے سے ثابت ہوگا جائز ہوگا سب سے زیادہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صاحب اکرام تھے سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والے اس دھرتی اور اس کائنات میں صحابۂ کرام تھے سب سے زیادہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے کسی نے جا کر کے تبرک نہیں حاصل کیا اور آپ کی قبر کی مٹی کو کسی نے نہ چوما اور نہ ہی چاٹا اور نہ ہی اس طریقے سے اسے کسی نے جا کر کے متبرک سمجھا بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چومنے کو یا اس کے پکڑنے کو مکروح سمجھتے تھے اور مکروح کا مطلب یہ حرام تو کی مقروح کا لفظ پہلے شروع شروع میں سمجھ لیجئے یہ حرام کاموں کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا اور اس کو محمد بن عاصم نے اپنی ایک جز حدیث کی اس کے اندر بیان کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے لہذا جب اللّہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چومنا اور چاٹنا اور اسے متبرک سمجھنا یہ چیز جائز نہیں ہے تو عام لوگوں کی قبروں کو متبرک سمجھنا اور ان سے برکت کی امید رکھنا یہ کیسے جائز ہوگا اور یہ چیز کیسے شریعت کے اندر جائز ہو سکتی ہے اے قبروں کو چومنا اور چاٹنا اسے متبرک سمجھنا یہ زمانے جاہلیت کی چیز ہے جس زمانے میں اللّہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے اس زمانے کے مشرقینی عمل کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے صورت النظم کے اندر بیان فرمایا افرائے تم والعزہ و منات الخرا تال کیا تم نے لات عزہ کو دیکھا اور تیسرے منات کو یعنی یہ سب بت تھے زمانے جاہلیت کے اندر لوگ جا کر کے یہاں پر قیام کرتے تھے اعتکاف کرتے تھے چومتے تھے چاٹتے تھے متبرک سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہاں بیٹھنے سے یا ان کو چومنے اور چاٹنے سے ہمیں ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں ہمیں عجر ملتا ہے یا ہمیں فائدہ ہوتا ہے یہ زمانۂ جاہلیت کا عقیدہ تھا تو اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کو باطل قرار دیا اور کیا فرمایا آگے انہیا اللہ ما تم ان تم من سلطان یہ تو چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری اللہ نے ان کے لیے کوئی برکت نہیں رکھی اور نہ ان کے اندر کوئی حقیقت رکھی ہے وہ مشرقین صرف وہم اور خواہش نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں جبکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ زمان جاہلیت کا عقیدہ ہے کہ خبروں کو متبرک سمجھنا اس کے پاس جا کر کے بیٹھنا اور کہ اس کو ہمیں برکت ملے گی یہ زمانۂ جاہلیت کا کہ عقائد میں سے تھا لہٰذا اس رے کا عمل کرنا قطام شریعت کے اندر جائز نہیں ہے اگر کوئی آدمی صاحب قبر ہی کو حاجتوں اور ضرورتوں کو پوری کرنے پر قادر سمجھتا ہے یا قبر ہی کو یا قبر کے اندر جو متفون ہے اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے تو یہ تو شرک اکبر ہو جاتا ہے یہ بڑا شرک ہو جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر جو قبر کے اندر متفون ہے چاہے وہ نبی ہوں رسول ہوں یا اس طریقے سے کوئی ولی ہو کوئی بھی شخص ہو اگر اس کو کوئی نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے تو اللہ رب برامن کے ساتھ شرک اکبر ہے اور اگر وہ نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا بلکہ اس سے تبرک لیتا ہے چومتا اور چاٹتا اور کہتا ہے کہ نفع حاصل کرنے کا برکت کا ذریعہ اور سبب ہے تو یہ دین کے اندر بدعت ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے اسلام کے اندر شریف حضر اسود کو چومنے کی اجازت ہے اور وہ بھی یہ سمجھ کر کے نہیں کہ نفع نقصان کا مالک ہے بلکہ ہماربی کی سنت ہے جنت سے آئے ہوا پتھر ہے اور نبی نے اسے چوما اور بوسا دیا لہذا نبی کی سنت کی پیروی میں ہم اسے چومتے اور چاٹتے ہیں اسے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے خانے کعبہ کے ارد گرد ہم چکر لگاتے ہیں ہم خانے کعبہ کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ سمجھتے ہیں طواف ایک بڑی عبادت ہے لہذا خانہ کعبہ کا ہی طواف کرنا ہمارے جائز ہے کسی اور کا طواف کرنا قطن جائز نہیں ہے. اس طریقے زمین پر ہم سجدہ کرتے ہیں تو زمین پر سجدہ کرنا یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اگر کوئی زمین کے لیے سجدہ کرتا ہے تو یہ شرک ہو جاتا ہے کیونکہ زمین مخلوق ہے زمین مخلوق ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنا قطان جائز نہیں ہے. لہذا حضرت سود کو ہم چومتے ہیں اگر اسے بوسا دیتے ہیں تو صحیح اس وجہ سے کہ وہ جنہ سے آئے ہوا پتھر ہے اور وہ لیکن نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری المسلم کی بلکی ابی المومن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا قول انی آلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ہمیں معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلوک ما قبلتوک اگر میں تجھے بوسا دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسا نہیں دیتا تجھے کبھی بھی میں نہیں بوسا دیتا لیکن ہم نے دیکھا کہ تجھے اللہ کے سور بوسا دے رہے ہیں اس لیے ہم بوسا دے رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے ایک بہت اہم بات معلوم ہوتی ہے منہج کی وہ یہ کہ جو عمل اللہ کے رسول نے کیا ہم وہی عمل کریں گے جو ہمارے بھی نہیں کیا اس کو ہم نہیں کریں گے ہم اپنی عقل سے کسی چیز کو نہیں بنا سکتے ہیں کہ ہماری عقل نے اس کو بہتر سمجھا لوگ قرآن کو چومتے ہیں لوگ جو ہے اور کسی چیزوں کو چومتے ہیں اس طریقے سے لوگ دیکھیں گے کہ اگر کوئی ولی ہے کوئی شخص ہے اس کے ہاتھوں کو چومتے ہیں اس کے قلم کو اس کی ٹوپی کو اس کے جبا اور دستار کو اور اس طریقے اس کے اس کے کو اور اس کے استعمال کی ہوئی چیزوں کو لوگ چومتے ہیں اور چاڑتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں اسے بابر کا سمجھتے ہیں اب تو باقاعدہ یہ چیز چلی ہوئی ہے کہ جب کسی سے بیت لیا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں بیت لیتے وقت کہ ایک لمبی چادر پھینکتے ہیں یا لمبی رسی پھینکتے ہیں اور سارے لوگ رسی کو پکڑے رہتے ہیں ایک سرا ولی کے ہاتھ میں یا جو آدمی ہوتا اس کے ہاتھ میں ہوتا پیر صاحب کے ہاتھ میں اور باقی پوری رسی کے اوپر لوگوں کے ہاتھ ہوتے ہیں یا لوگ اسے امام ایک اور چادر کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کو برکت ملتی. یہ سب قطر جائز نہیں یہ سب حرام ہے یہ سب اللہ رب العالمین نے ان کپڑوں کے اندر برکت نہیں رکھی ہے اور انسان انسانوں میں سے اللہ نے امبیا کے ذات کے اندر برکت رکھی تھی ان کے ہاتھ ان کے ناخون ان کا لعاب ان کا پسینہ ان کے بال یہ ہمارے لیے بابرکت تھے لیکن اللہ نے امبیا کے علاوہ کسی اور کی ذات کے اندر برکت نہیں رکھا حصے طور پر مانوی طور پر برکت ہو سکتی ہے مانوی برکت یہ ہے کہ انسان کسی علاقے کے اندر ہے لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اے لوگ توحید اور سنت سیکھتے ہیں اللہ کے دین کا علم سیکھتے ہیں اے لوگوں کو دعوت و ارشاد کرتا ہے وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کی ذات سے یہ معنوی برکت ہے لیکن حصی برکت کہ کسی کی شخص کے اندر کوئی برکت ہو کہ اس کے ہاتھ کو پکڑیں گے یا اس کے ناخون کو پکڑیں گے یا سے مسافہ کریں گے یا اس طریقے سے اس کے کپڑے اور ٹوپی اور امامے اور جوتے اور قلم اور بنیائین اور دیگر استعمال شدہ چیزوں کے اندر برکت ہو حرام و ناجائز ہے اللہ رب اللہ نے کسی کے اندر برکت نہیں رکھی حتیٰ نہیں پائی جاتی تھی چیز نہیں پائی جاتی تھی کرام دوسرے کے اس سمجھتے تھے اور اور اس کے ذریعے سے ہمیں برکت ملے گی یہ سب عجمیوں سے آئی ہوئی چیز ہے یہ یہ سب اجمیوں سے ہوئی چیز ہے اس کا دین اسلام سے میرے بھائیوں کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے بڑے بڑے دستوں جب والے بری بڑی پگڑی والے لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اپنی پگڑیوں کو لوگ پھینکتے ہیں اور لوگ اسے چوبتے اور چارتے ہیں اسے بابر کا سمجھتے ہیں باقاعدہ لوگوں کو شال دی جاتی ہے باقاعدہ لوگوں کو کیا نام ہے چادر پہنائی جاتی ہے اور یہ خرقہ پہنایا جاتا ہے کہ خرقہ فلاں ولی سے آ رہا ہے فلاں ولی کے پاس تھا اب دوسرے ولی کے پاس اب تیسرے کے پاس اور وہ خرقہ یا اس طریقے سے وہ جو چادر ہوتی ہے یا وہ جو رومال ہوتا ہے لوگوں کے درمیان منتقل ہوتا رہتا ہے یہ سب کیا ہے یہ سب بدعات میں سے ہے یہ سب یہ ساری خرافات ہے جنہوں نے اسلام کی سادگی کو ختم کر کے رکھ دیا ہے تو میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں حرام اور ناجائز ہیں حضرت سود کو ہم اس لیے چومتے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ اگر کوئی نفع نقصان کا مالک سمجھ کر کرتا ہے تو اللہ رب العامن کے ساتھ شرک کرتا ہے تو میں بتا یہ رہا تھا ہستے عمر فاروق اللہ اور یہ کہ ہم وہی عمل کریں گے جو اللہ کے سر ثابت ہوگا انسان اپنی عقل سے عمر فاروق نے نہیں کہا کہ آئے ہوا پتھر ہے پہلے تو سفید تھا اب تو کالا ہو گیا بڑا بابرکت اس لیے ہم تجھے چومتے ہیں یہ عمر فاروق نے نہیں کہا ذرا آپ دیکھیں عمر فاروق کی فقاحت عمر فاروق کی دور اندیشی اور ان کا سنت پر استقامت اور یعنی آپ دیکھیں قبر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سے آئے ہوا پتھر ہے. تو جنت کے اندر رہتا تھا جنت کتنی اونچی جگہ ہے جنت کتنی بابرکت ہے جنت جسے اللہ نے بنا کر کے رکھا ایمان کے لیے اور کتنا اونچا مقام ہے جسے جنت ملی گئی الحمدللہ کامیاب ہو گیا یہ نہیں کہا انہوں نے کہ تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اور تو بڑا بابرکت ہے تو پہلے جنت کے اندر رہتا تھا جبری امین لے کر کائے تجھے ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے تجھے یہاں نصب کیا یہ کچھ نہیں کہا انہوں نے بلکہ کیا کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا اس لیے ہم تجھے پوسا دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کس قدر دلیل ہے اس کے اندر اہل بداعت پر جو لوگ جو لوگ اپنی کھوپڑیوں سے اور اپنی عقلوں سے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں ان کے لیے کس قدر رد ہے اس حدیث میں عمر فاروق کے اس قول میں ان پر کس قدر رد کر دیا گیا ہے بڑے مختصر سے الفاظ میں کہ لوگوں دین عقل سے کی جانے والی چیز کا نام نہیں ہے اگر ایسا ہوتا دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی دین عمل کا نام ہے وہ عمل جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کا نام ہے یا آپ نے جو فرمایا ہے اس کا نام ہے دین لہذا جو ہمارے نبی نے کیا وہی کیا جائے گا جو ہمارے نبی نے نہیں کیا اس کو انسان نہیں کرے گا تو یہ کس قدر غور کرنے کا مقام ہے عمر فاروق رضی اللہ کے اس قول کے اوپر جو انہوں نے کیا ہے اور جہاں تک کہ کے اقوال کی بات ہے تو تمام ایم متمدین نے تمام علماء نے تمام ایم کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے تبرک حاصل کرنے کو یا تو حرام قرار دیا ہے یا تو مقروح قرار دیا ہے یا تو بدعت قرار دیا ہے یا یہ کہا کہ ہمیں یہ, یہ معلوم یہ پسند نہیں ہے یا سننے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ بہت سارے ائیمہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اللہ قسول صلی اللّہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس زیادہ دیر تک کھڑے رہنا اس کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا اس کو بھی درست نہیں قرار دیا کہ کوئی جائے اللہ قسول کی قبر کے پاس زیادہ دیر تک کھڑا رہے. کیونکہ قبر پر اعتقاف کرنا اس زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے تھا اور اعتکاب کا مطلب ہوتا جا کر کہ وہاں پر بیٹھنا مجاوری کرنا وہاں پر اپنا وقت گزارنا کافی دیر تک وہاں جا کر کے سجادہ نشینی اختیار کرنا اس کو بھی ناجائز قرار دیا جب اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں علماء کے فتوے ہیں اور میں علماء کی مت... مراد میری چاروں مسالک کے علماء مذہب عناف کے علما مذہب شافیہ اور مذہب مالکیہ اور مذہب محمد بن حمبل ان کے علماء کی میں بات کر رہا ہوں ان کے باقاعدہ قوال موجود ہیں کہ ان میں سے کسی نے اس کو حرام قرار دیا کسی نے بداف قرار دیا کسی نے مکروح قرار دیا اور یہاں تک علماء نے لکھا کہ اللہ کے سر کی خبر کے پاس بھی زیادہ دیر تک رکنا یہ صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے تو جب اللہ کے اصول کی خبر کا یہ آل ہے تو عام لوگوں کے جو قبریں ہیں ہمارے ہاں جو مرج و ماوا بنی, بنی ہوئی ہیں جہاں لوگ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جاتے ہیں جب انہیں کوئی مصیبت آتی تو قبروں کا کرتے ہیں وہاں جا کر کے وقت گزارتے ہیں چومتے اور چاٹتے ہیں اسے بابرکت سمجھتے ہیں اور پریشانی کے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا یہ تو مکہ کے مشرقین بھی نہیں کرتے تھے جب انہیں مصیبتیں آتی تھیں تو اللہ کے پاس آتے تھے اپنے سارے خداؤں کو بتوں کو وہ بھول جایا کرتے تھے صرف اللہ اربام کو پکارتے تھے لیکن ہمارے ہاں جب کوئی مصیبت پریشانی آتی تو لوگ قبروں کا اور مزاروں کا رخ کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں وہاں جا کر کے چڑھاوے چلہ چڑھائیں گے نذرانے پیش کریں گے برکت کی امید رکھیں گے میرے بھائی کس قدر جہالت اور کس قدر یہ قبیح چیز آج مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے تو قبر کو متبرک سمجھنا اسے برکت کی امید رکھنا یا اس کو چومنا اور چاٹنا یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ دین کے اندر حرام ہے ناجائز اور بداعت ہے اگر اسے کوئی نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے صاحب قبر کو تو شرک اکبر ہے انسان دار اسلام سے نکل جاتا اللہ نے بہت ساری چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے لیکن خبر کے اندر کوئی برکت نہیں رکھی قرآن میں برکت ہے نماز کے اندر برکت ہے اور اس طریقے سے کچھ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر اللہ رب غلامی نے برکت رکھا ہے کیونکہ برکت ایک عقیدہ ہے برکت ایک عبادت ہے اللہ نے کس کے اندر برکت رکھی ہے وہی برکت دینے والا ہے کوئی انسان اپنی طرف سے کسی چیز کے اندر برکت نہیں رکھ سکتا کہ میں کوئی چیز کہہ دوں اس کے اندر برکت ہے نہیں یہ سراسر یہ عقیدے کا معاملہ ہے تو اللہ نے قبر کے اندر کوئی برکت نہیں رکھی قبر کے پاس طواف کرنے کو یا اس طریقے سے وہاں بیٹھنے کو اللہ رب العالمین نے سباب کا ذریعہ نہیں بنایا ہاں خانے کا طباف کیجیے مسجد میں جا کر کے اتقاف کیجیے وہاں بیٹھیے یہ عجر اور سباب کا ذریعہ ہے اس کے اندر برکت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے لیکن قبر کے اندر اللہ رب العالمین یا مزاروں اور قبرستانوں میں اللہ رب العالمین کوئی برکت نہیں رکھی ہے بلکہ وہاں پر عبادت کرنا نماز پڑھنا قرآن پڑھنا اور اس طریقے سے جا کر کے وہاں اذان دینا یا قرآن کی صورتوں کی تلاوت کرنا ان تمام چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ برکت کا ذریعہ نہیں ہے یہ لہذا اس کا چوبنا اور چانٹنا اسے متبرک سمجھنا یہ کیا ہے یہ دین کے اندر ایک بدات ہے جو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز رائج ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ہر طرح کی بدعت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ہر طرح کی شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ہمارے لیے سنتیں کافی میرے بھائی ہمیں بدعت کی ضرورت نہیں ہے انسان سنتوں پر عمل کر لی اس کے لیے کافی ہے بدعات نہ کرنا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے جیسے سنتوں پر عمل کرنا ثواب ہے ایسے بدعتوں کو چھوڑنا بھی ثواب کا کام ہے ایک انسان اگر گناہ نہیں کرتا ہے چوری نہیں کرتا ذنا نہیں کرتا شرک نہیں کرتا کفر اور بدعت نہیں کرتا وہ ثواب کا کام کرتا تو عمل صرف کرنے کا نام نہیں ہوتا ہے عمل چھوڑنے کا بھی نام ہوتا ہے اسی لیے علما نے سنت کی ایک قسم سنت ترقی بھی بیان فرمائی کہ جس چیز کو مائع نبی نے چھوڑ دیا اس کا چھوڑنا ہمارے لیے سنت ہے جو نبی نے کیا اس کا کرنا ہمارے لیے سنت ہے تو یہ اس کو چھوڑ دینا یہ اجر اور ثواب کا کام ہے یہ ایک انسان اگر گناہ نہیں کرتا اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ بھی اللہ تعالیب العمین کی عبادت کے اندر لہذا سنتیں ہمارے لیے میرے بھائیوں کافی ہیں ہمیں بداعت کی ضرورت نہیں ہے دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے اپنے نبی پر اب دین میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ رب العمین ہمیں ہر طرح کے بدعات و خراف سے محفوظ رکھے آمین جزاکم اللہ خیر ربین محمد و صلی اللہ البین محمد والا علیہ وسعظمین و جزاکم اللہ خیر وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ